ان پیچھے رہ گئے ہوئے گنواروہے سے فرماؤ کرب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو آ وہ مسلمان ہو جائیں پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا ور اگر پھر گے جیسی پہلے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا